صبح کا الارم بچتا ہے ہم اٹھتے ہیں اور ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں ہاں اور پھر سارا دن دفتر کا کام اور بلوں کی ٹینشن۔ اور رات کو تھک ہار کر سو جاتے اگلے دن پھر سب شروع ہو جاتا ہے۔ کے سب سے شاندار شاہکار کی بس یہی کہانی ہے جو کہ انسان ہے ہاں انسان کیا ہم واقعی کائنات کا مرکز ہے یا بس اس معاشی اور سماجی مشین کا ایک پرزا بن کر رہ گئے ہیں جس کا کام صرف پہیا چلاتے رہنا یہ ایک بہت چھپتا ہوا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی خود سے پوچھنا چاہیے اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی گہرے موضوع کی کھولنے والے ہیں ہمارے پاس آج ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز ماخوذ موجود ہے سید جہانزیب عبدی کے فکری مضامین کا مجموعہ ہم فکری سے ہم راہی تک جی بالکل اور اس کتاب میں سے آج ہم جس خاص مضمون پر بات کر رہے ہیں اس کا عنوان ہی بہت طاقتور ہے غودہ نہیں خلیفہ مومن کی اصل شان آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ انسان کی اس اصل حیثیت کو دریافت کیا جائے جسے ہم روز مرہ کی دوڑ میں بھول چکے ہیں اور میں یہاں یہ ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ اس تحریر کی سب سے خاص بات اس کی نفسیاتی اور سماجی گہرائی ہے مطلب یہ روایتی مذہبی گفتگو سے تھوڑی ہٹ کر ہے بالکل ہٹ کر ہے عام طور پر جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو فوکس زیادہ تر عبادات تک محدود رہتا ہے لیکن یہ مضمون یہ صرف انسان کے بلند مقام کی کوئی روایتی بات نہیں کر رہا اچھا تو پھر اس کا اصل زاویہ کیا ہے یہ ہماری اجتماعی نفسیات پر ایک بہت گہری چوٹ کرتا ہے اسے آپ ایک کہہ سکتے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کس طرح دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنی اس قرآنی عظمت کو چھوڑ کر ایک دائمی محتاجی کو اپنا لیتا ہے हم, ایک محتاجی اور سستی والی ذہنیت جی یہ تحریر ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم نے کہیں عقیدت کے نام پر اپنی عملی ذمہ داریوں سے فرار تو اختیار نہیں کر لیا بنیادی طور پر یہ انسان کو اس مقام پر واپس کھڑا کرنے کی فکری کوشش ہے جو اسے خالق نے دیا تھا یعنی خلیفہ کا مقام ایک منٹ کے لیے ذرا اس بات پر رکتے ہیں کیونکہ جب میں ان ذرائع کو پڑھ رہا تھا تو قرآن نے انسان کو جس طرح پیش کیا ہے وہ میرے لیے واقعی حیران کن تھا ہم عام طور پر خود کو بس گوشت پوست کا ایک وجود سمجھتے ہیں نا برقل ہم اپنی مادی ضروریات تک ہی محدود رہتے ہیں ہاں لیکن مضمون میں سورہ اسرا کی آیت ستر کا حوالہ دیا گیا ہے وہ لقد کرمنا بنی آدم یعنی ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی انہیں معزز بنایا اور پھر سورہ تین کی آیت چار بھی ہے لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا بالکل یہ الفاظ بہت بھاری ہیں लेकिन अगर हम इसे आज की जदीद ज़िंदगी के तनाज़ुर में समझना चाहें तो उनका असल और अमली मतलब क्या बनता है ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये आयात महज़ इंसान की तारीफ़ या कोई प्रेप टॉक नहीं है ये इंसान के वजूदी वक़ार उसके एग्ज़िस्टेंशियल स्टेटस का बायदा एलान है حسن تقویم کا مطلب صرف خوبصورت شکل و صورت تو نہیں ہوگا نا نہیں بالکل نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ڈیزائن اس کا سٹرکچر کائنات کا سب سے اپ گریڈڈ ورژن ہے مصنف نے قرآنی حوالوں سے انسان کی عظمت کے جو سنگ میل بتائے ہیں وہ بہت حیران کن ہے ذرا سور بکرا پر غور کریں جہاں خلیفہ بنانے کا ذکر ہے جی آیت تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انع خلیفہ یہاں انسان کو زمین پر محض ایک رہنے والی مخلوق یا کرائے دار نہیں کہا گیا اسے خلیفہ یعنی اپنا نائب بنایا گیا ہے خلیفہ ہونے کا مطلب تو سیدھا سا یہ ہوا کہ اسے باقاعدہ کوئی یا اختیار دیا گیا ہے بالکل اور اس کی وجہ اگلی ہی آیت یعنی آیت 31 میں بتائی گئی ہے کہ اسے اسما کا علم دیا گیا ہے اچھا یہ اسما کا علم اس کو اگر ہم آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ کیا ہے فرض کریں कि ये कायनात एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सिस्टम है फरिश्तों को इस सिस्टम के अंदर कुछ मखसवेयर चलाने का इल्म दिया गया था यानी किसी का काम बारिश बरसाना है और किसी का रिस्क पहुँचाना हाँ लेकिन इंसान को इस पूरी कायनात का सोर्स कोड पकड़ा दिया गया असमा का इल दरअसल इस कायनात की हकीकतों को डी करने और उन्हें मुस्खर करने की सलाहियत है वाह सोर्स कोड ये तो एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट है اور پھر اس کی انتہا دیکھیے کہ آیت چونتیس کے مطابق ان فرشتوں کو جو کائنات کا نظام چلا رہے تھے حکم دیا گیا کہ اس انسان کو سجدہ کریں اس کے علاوہ سورہ احزاب کی آیت بہتر واضح کرتی ہے کہ انسان نے وہ عظیم امانت اٹھائی ہے جس سے زمین اور آسمان بھی گھبرا گئے مطلب ہم فرشتوں کے سافٹ ویئر سے نکل کر سیدھا کائنات کے سورس کوڈ تک پہنچ گئے اور یہیں پر وہ روایت بھی آتی ہیں جو ماخذ میں بیان کی گئی ہیں مضمون میں رسول خدا کی ایک حدیث ہے نا جی ہاں. ان اللہ خلق ادم علی صورته بالکل مصنف نے اس کا مطلب یہ واضح کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صفات کا مظہر بنایا انسان کے اندر خدا کی صفات جیسے علم رحم تخلیق اور عدل کا پوٹینشل موجود ہے اور وہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اے ابن آدم میں نے سب چیزیں تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا جب ایک انسان یہ سنتا ہے تو واقعی اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس پوٹینشل کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے امام جعفر صادق کا وہ کال ذہن میں لائیں جو مصنف نے شامل کیا ہے قلبہ ارشر رحمان یعنی مومن کا دل رحمان کا عرش ہے یہ تو ایک بہت خوبصورت استارہ ہے یہ محض شاعرانہ استارہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کا باطن اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہ ذات پروردگار کی تجلی گاہ بن سکتا ہے اور امام علی کے نہجل پلاغا کے کال نے اسے مزید واضح کر دیا ہے ہاں وہ کال کہ تم خود کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر ایک پوری عظیم کائنات پوشیدہ ہے ایک مکمل مائکروکم بالکل لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک سوال آ رہا ہے اگر میرے اندر ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے میرا دل خدا کا عرش ہے اور میرے پاس اس کائنات کا سورس کوڈ ہے تو پھر ہم روزمرہ زندگی میں اتنا بےبس کیوں محسوس کرتے ہیں مطلب میں بلوں کی ادائیگیوں پر اور چھوٹی چھوٹی نوکریوں کی پریشانیوں پر کیوں کر رہا ہوتا ہوں یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک طرف ہم اس قرآن خلیفہ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری عملی زندگی کا کلچر بالکل مختلف ہے بالکل مختلف ہے ہماری سوسائٹی میں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم فوری طور پر مقدس ہستیوں کو پکارتے ہیں ہم کہتے ہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا یا اللہ مدد ہمارے اس مطالعے کی روشنی میں اس کلچر کے پیچھے ہماری اصل نفسیات کیا ہے؟ یہ اس مضمون کا سب سے حساس اور چشم کشا حصہ ہے مصنف نے وسیلہ اور مدد مانگنے کے تصور کا بہت باریک بینی سے تجزیہ کیا ہے اور اس کے دو پہلو بتائے ہیں ایک بالکل درست مثبت اور قرآنی تصور اور دوسرا غلط اور منفی تصور تو پہلے درست تصور کی بات کر لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان محسوس کرے کہ اس کی روح کمزور پڑ رہی ہے اس کی انا سرکش ہو رہی ہے یا ایمان میں لگزش آ رہی ہے تو وہ رہنمائی کے لیے ان مقدس ہستیوں کو پکارے وہ ان سے مدد مانگے تاکہ ہدایت پا سکے اور تقوا کی راہ پر چل سکے قرآن میں بھی تو اس کا حکم ہے نا جی وب تغو الہل <الْوَسِيلَة> کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اہل بیت خدا کے قرب کا بہترین وسیلہ ہے ان کامل ہستیوں کو اپنا مینٹور بنانا ان سے روحانی طاقت مانگنا انسان کی کرامت کے عین مطابق ہے سمجھ گیا یعنی اگر میں اپنے اندر کی برائیوں سے لڑنے حق پر ڈٹے رہنے اور اخلاقی طور پر بہتر انسان بننے کے لیے ان ہستیوں کا وسیلہ ڈھونڈ رہا ہوں تو یہ درست ہے تو پھر مصنف نے تنقید کس چیز پر کی ہے خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے खराबी वहां से शुरू होती है जब हम इन मुकद्दस तरीन हस्तियों को नाउजु बिल्ला चिराग के जिन की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं चिराग का जिन जैसे वो प्रीमियम कस्टमर सर्विस होती है कि मैंने इतनी बार ये वजीफा पढ़ लिया है अब मेरा दुबई का वीजा क्यों नहीं लग रहा बिल्कुल या मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही एग्जैक्टली exactly यही माइंड सेट इस रवैये पर कड़ी तनकीद करते हैं ہم خود سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں نہ ہم جدید علم حاصل کرتے ہیں نہ اپنی سکلز کو بہتر بناتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ بس کسی مزار پر حاضری دینے سے یا ندا دینے سے دنیاوی آسائشیں خود بخود آسمان سے ٹپک پڑیں گی یہ رویہ تو واقعی اس خلیفہ والے شان کے خلاف لگتا ہے سراسر خلاف ہے قرآن کا مومن وہ ہے جو زمین میں چلتا ہے تدبیر کرتا ہے اسباب پیدا کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے معاشرے کی تاریخ بدلتا ہے یہ بات بہت گہری ہے کیونکہ اگر ہم اس کی نفسیات پر غور کریں تو یہ دراصل ہماری ایک اسکیپ میکانزم ہے خلیفہ بننا اور سورس کوڈ کو استعمال کرنا یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے محنت کرنی پڑتی ہے بالکل انسان ذمہ داری سے بھاگ کر محتاجی میں سکون محسوس کرتا ہے ہانا اگر میں امتحان میں فیل ہو جاؤں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے وظیفہ کم پڑھا تھا یا خدا کی مرضی نہیں تھی مجھے خود کو بلیم نہیں کرنا پڑتا میں اپنی نالائکی کو عقیدت کے پرتے میں چھپا لیتا ہوں آپ نے بالکل درست تشخیص کی یہ ایک نفسیاتی دفاعی نظام ہے کیونکہ محتاط سے کوئی سوال نہیں ہوتا لیکن مصنف یہاں ایک بہت زبردست تاریخی تضاد کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں وہ کیا ہم ان ہستیوں سے ہر دنیاوی چیز مانگتے ہیں جبکہ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اہل بیت خود امت سے مدد مانگتے نظر آتے ہیں ہاں یہ پوائنٹ پڑھ کر تو میں بھی رک گیا تھا ہم تو انہیں مشکل کشا مانتے ہیں نا وہ کامل ہستیاں پھر انہیں امت کی یعنی ہماری مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے اس کا جواب مصنف سورہ محمد کی آیت ساتھ سے دیتے ہیں جو ایک یونیورسل اصول ہے اللہ فرماتا ہے ان تنسر اللہ یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا جی اب ظاہر ہے کائنات کے خالق کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے یہاں اللہ کی مدد کا مطلب دین کی نصرت حق اور انصاف کا قیام اور ظلم و باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے جب ایک عام بندہ اپنی صلاحیتیں اپنا علم اور وسائل حق کے لیے وقف کر کے میدان عمل میں آتا ہے تو پھر اللہ کی غیبی مدد اس کا ساتھ دیتی ہے اور اسی تناظر میں مضمون میں کربلا کے میدان کا ذکر بھی کیا گیا ہے امام حسین کی وہ مشہور پکار حل منصرین کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے تو مصنف کے مطابق اس پکار کا مقصد کوئی مایوسی تو نہیں تھی ہرگز نہیں مصنف واضح کرتے ہیں کہ امام حسین کی وہ صدا دراصل قیامت تک کے انسانوں کی سوئی ہوئی غیرت ایمانی کو جگانے کی پکار تھی وہ اس خلیفہ کو جھنجھوڑ رہے تھے جو انسان کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا تھا کہ حق کی نصرت کے لیے میدان میں آنا تمہاری ذمہ داری ہے بالکل اور اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو غیبت کے زمانے میں امام مہدی کے حوالے سے بھی یہی بات کہی گئی ہے وہ غیبت میں ایسے حقیقی انصار اور مددگاروں کے منتظر ہیں جو تقوا میں راسخ ہوں جن کا کردار مضبوط ہو جو سائنس ٹیکنالوجی اور معاشیات میں دنیا کی امامت کر سکیں یہ بات سیدھی ہٹ کرتی ہے کیونکہ ہم روزانہ دعائے عہد پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایہ ہمیں امام کے انصار میں شامل فرما ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں پڑھ کر ہم نے اپنا کام کر دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ کی اور مصنف کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ویٹنگ روم نہیں ہے جہاں بس ٹکٹ کٹا کر انتظار کرنا ہے یہ تو ایک ٹریننگ کیمپ ہے خود کو حق کے سچے اور عملی سپاہی کے طور پر تیار کرنا ہے بالکل عملی سپاہی لیکن ایک مسئلہ ہے اگر میں خود کو اتنا با اختیار اور خلیفہ سمجھنے لگوں تو کیا مجھ میں تکبر نہیں آ جائے گا ہمارے معاشرے میں تو لوگ بڑی آجزی دکھانے کے لیے خود کو گدائے در اہل بیت یعنی ان کے دروازے کا فقیر کہتے ہیں تو خود کو یہ گدا کہنے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا مصنف اس لفظ کے ہی خلاف ہے؟ مصنف اس لفظ کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس مائنسیٹ کے خلاف ہے جو اس کی آڑ میں پنپتا ہے یہ بڑا نازک مقام ہے اور سید جہنزیب آبدی صاحب نے اس کا بڑا متوازن تجزیہ کیا ہے وہ کیسے؟ دیکھیں اگر تو گدا بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پرانی انا اور جھوٹی شان کو توڑ دے اور ان ہستیوں کے در پر آ کر بندگی اور روحانی آجزی سیکھے تو یہ ایک انتہائی آلہ درجے کا روحانی انکسار ہے خدا اور اس کے نمائندوں کے سامنے انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے صحیح لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب اس گداگری کو دنیاوی اور سماجی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ بنا لیا جائے یعنی میں روحانی طور پر تو آجز رہوں لیکن دنیاوی معاملات میں محتاجی کو اپنا لائف اسٹائل نہ بنا لوں بالکل اگر ایک انسان دائمی محتاجی کی نفسیات اپنا لے اور یہ سمجھے کہ چونکہ میں گدا ہوں اس لیے مجھے جدید علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں معاشی خود مختاری کی ضرورت نہیں تو یہ رویہ اس مومن کی شان کے بالکل خلاف ہے جسے قرآن نے خلیفہ کا درجہ دیا ہے اور اسی حوالے سے مضمون میں امام علی کا وہ انتہائی شاندار قول شامل ہے کہ خدا نے مومن کے تمام معاملات اسے خود سونپ دیئے ہیں سوائے اس کے کہ وہ خود کو ذلیل کرے جی یہ جمنا تو سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے واقعی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ذلیل کرے مطلب ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن اپنی عزت نفس اپنی ڈگنیٹی پر کمپرومائز کرنے کی ہمیں خدا نے بھی اجازت نہیں دی تو پھر اس عزت نفس کا عملی تقاضا کیا ہے ہمیں ان مقدس ہستیوں سے مانگنا کیا چاہیے مصنف واضح کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے وہ چیزیں مانگنی چاہیے جو ہمارے اس قرآن حیثیت یعنی خلافت سے میل کھاتی ہوں ہم ان سے اپنے نفس اور برائیوں کے خلاف جہاد میں کامیابی مانگے ہم وہ ہمت مانگیں جو ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے ضروری ہے علم اور حکمت کی روشنی مانگے اور جہاں تک مادی چیزوں کی بات ہے خدا نے اسباب رزق زمین میں پھیلا دیے ہیں محنت اور ریسرچ کی راہیں موجود ہیں انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ صرف ہاتھ پھیلانے والا اور لینے والا نہ بنے بلکہ وہ محنت کرے اسباب کو استعمال کرے کائنات کے رازوں کو کھولے اور پھر دینے والا بنے اہل بیت کا پیروکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلیں وہ کامل ہستیاں ہمیں باوقار اور دنیا میں ایک رول ماڈل دیکھنا چاہتی ہیں تو اگر ہم سید جہاں زیب آبدی کے اس طاقتور مضمون سے حاصل ہونے والی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہی ہے کہ آج کے انسان کو ایک دائمی محتاج اور فقیر کی ذہنیت سے باہر آنا ہوگا اسے روزانہ خود کو یاد دلانا ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پرزہ نہیں بلکہ بے پناہ صلاحیتوں کا حامل خلیفہ ہے اور جب وہ اس مقام کو پہچان لے گا تو اس کی دعاؤں کا معیار بھی بلند ہو جائے گا زندگی کے مقاصد پاکیزہ ہو جائیں گے اور ان مقدس ہستیوں کے ساتھ تعلق مجبوری کا نہیں بلکہ ایک ایکٹو اور ذمہ دارانہ تعلق بن جائے گا جو سوسائٹی میں مثبت تبدیلی لائے گا بلاشبہ और अगर हम इसे अमली जिंदगी से जोड़ें, तो ये जानने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी मेहनत पर अपनी प्लानिंग पर और उस अकल पर भरोसा करे जो खुदा ने उसे बतौर टूल अता की है हमें अपने विक्टम कार्ड को मजहब के पर्दे के पीछे छुपाना बंद करना होगा बिल्कुल हमें अपने अंदर मौजूद उस सोर्स कोड को पहचानना होगा دنیا میں معاشی سائنسی اور اخلاقی طور پر عزت حاصل کرنی ہوگی اور پھر اس علم اور دولت کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہوگا یہی ایک سچے خلیفہ کی شان ہے بالکل ایسا ہی ہے زبردست یہ واقعی ایک ایسا تفصیلی جائزہ تھا جس نے ہمارے کمفرٹ زون پر بہت گہری چوٹ کی ہے اور اب آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں ایک ایسا خیال جو شاید آپ کو رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر سوچنے پر مجبور کر دے hmm, ضرور ہم سب روزے قیامت کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں لیکن اگر خدا نے انسان کو محض ایک عام جسم نہیں بلکہ ایک مکمل کائنات کا درجہ دیا ہے اسے زمین کا خلیفہ بنایا ہے اس کے اندر ایسا پوٹینشل رکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا تو کیا روز قیامت ہمارا سب سے بڑا مواخذہ واقعی صرف ہمارے چند انفرادی گناہوں پر ہوگا یا اس بات پر ہوگا کہ ہم نے اپنے اندر موجود اس بے پناہ طاقت اختیار اور کائنات کو مسخر کرنے کی قابلیت کو کبھی دریافتی نہیں کیا اور اپنی ساری عمر ایک طاقتور خلیفہ ہونے کے باوجود ایک فقیر کی طرح صرف روتے اور مانگتے گزار دی ذرا اس پر سوچیے گا